وصلاه والسلام على سيد الرسول وآتم من محمد المصطفى وعلى له وصحابه والصدق والصفاء والوفاء أما بعضه بعضه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم عند الموتى ولهم الجنة آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلمو تسلیما زوق شوق بلند آواز و صلی اللہ و سلام علیک یا سیدیہ رسول اللہ و علی قال و صحابہ یا سید حبیب اللہ صلی اللہ سلام علیک یا سید یا مکین قلوب المؤمنین والا آل کا, کا يا سیدی یا رحمت موسن سنت مخدو میں ملت اسلامیہ سید السادات حضرت پیر سید عارف علی شاہ صاحب صدر محفل سنی حنفی مسلمان پڑاؤ السلام علیکم بارگاہ بارگاہر بلاج رانا دو آئے خال کے بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نکاہ خطا تو محفوظ فرمایا نفس و شیتان فتنیا تو دائمی پناتا فرماوا ریزان گرامی جو کچھ فقیر بیان کرے گا جو درست اور صحیح بات ہوگی ہوگی اور جو غلطی ہو گئی وہ میرے نفس کی طرف ہو ہوگے گی اللہ تعالیٰ میں درست کہن دی کہہ کی طرف ہی کتاب جوان نقیب محفل نے باوے اپنے حسن زن نال یا اپنے زور نقابت منہ کچا لے گئے جی تھو ڈگ پوان تو میری کوئی شہ بھی نہیں بچی پیر صاحب میرے سجے پاس تشریف فرمان ہے سوفیا دنیا تو رخصت فرما گئے الا ماشاء اللہ کلیلو ما نادر شاہو نادر اللہ تعالی خالش مخلش بندے ہلے بھی ہیں علماء دنیا تو رخصت ہو گئے قرب قیامت علم اٹھا دیا سڈیا نہوستوں کے یہ بھی مالک کے کائنات کا حالے احسان ہے چلو قرآن حکیم دلفاظ ہالے سارے موجود ہے مانے ختم ہو مانے سڈے تو کول نہیں نہ مانے قرآن در گئے عمل قرآن دار اپنی اس ستم زریفی اور اس ظلم و زیادتی دوتے جتنا وین کریے گھٹ بار گاہ ہے مولا در فریاد اللہ تعالی سانوں اپنے پچھلے بزرگاں والا علم و عمل اور انہ والی مرفت اور انہ والا رنگتا فرما دے میں بزرگان دین دے جوڑے سیدھے کرنے والا بے ادب جا بے وقوف جہ چھوٹا جہا مولوی مولوی بھی نہیں مولوی اس واسطے میں اپنی حقیقت آپ جاننا سی جانتے میں اللہ تعالی نے مینو مہربانی فرمائیے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 جناب دے اس گاؤں رکے کی دے اندر پہلی بارہ حاضری ہوئی ہے مولانا صاحب تشریف فرما نے کارلے کی منڈی سن کے تینہ نے جڑیتوں دے خطیب نے فقیر کو تاریخ لئی وعدہ دے مطابق وحدہولہ شریک نے مینو اتھے پہنچا دیتا ہے لکھ لکھ شکر اس مولا کائنات دا تنال کو آنے واسطے دوری سعادت ہے ویکن سیدو سعادات قبلہ شاہ صاحب نال تشریف فرمان ہے انہوں دی جارت یہ تو آٹے مقدرہ مجھ سی کہ آپ اتھے آگئے نے میں جناب دے سامنے مختصر وقت بچ جت تک رب سونے میں چایا جس موضوع تو گل بات کرانگا اس دا نہ آئے دی قدرج دی قدر دی قدر آ رہی جم آئے تو سبحان اللہ ضرور آ جانا ہے یہ مہربانی کرنے آپ سے میرے نہیں ذکر خدا کا کرنا ہے تو آپ سے مہربانی دین دی موضوع نظر چاہ سنے دین دی نار دی سستی شاید. تے جدو اے سوچ ہون دستی دی دی آواری شاید کوئی نہیں روز بللہ تو ملکیں چلنا دین دا طلب کا طلبگار کہہ میں ہوں تنوں یہ وضاحت گا کہ قیمت کن بھاری بھار بندہ سمجھے گا مولا اے کائنات دی مہربانی اسلبگار ہوگا مہربانی مولا دی کیونکہ دین جہانہ جہانوں رب دا خاص انعام نعمت جس دے اپنا خاص فضل فرما چاہتا ہے اس دولت فرما اللہ کے وچ نعمت ہے یہ میں قرآن نال ثابت حضور کہ رب سونے کے کاغذات نعمت یہ ہوئی ہے قرآ اترنا شروع ہویا دین اونا شروع ہویا جس دن جا کے تے آخری آیت اتری تے دین پورا ہوا اللہ نے قرآن نے چیلان دل فرما دیتا لو مسلمانوں میں تو آڈے تے اپنی نعمت اج پوری کر چی جی الفاظ رب دے قرآن دبل دے لگا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 جدو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار نے آخری حج مبارک فرمایا جنو الودائی حج ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جدو اپنے امتیاں نو صحابہ کرام خطبہ دے رہے سن اے قرآن دی آیت نہ دلوئی اللہ نے فرمایا محبوبہ جی کر دے ال یو ما کم اج میں دین پورا کر چ اتمتی اپنی نعمت تے تمام کر چھوڑیے وردی بول گلی سلا میں دین اسلام نو پسند کر لیا نے تین گل نے کر دی چڑیا نعمت تمام کر معلوم ہو یا رب دے وچ نعمت ایک سی جڑی پوری کر دیتی تیرا بند ہے بس اج نعمتاں دے چڈیا نے جڑیاں جیڑیاں سن معلوم ہو یا ہوا دین دی سارا زمانہ او دے وہ آ جاوے اور رب دی نعمت تو محروم ہے جل دین دی دولت پاوے ویڑا خالی وے سمجھ لے سارا نیمتا قدم نے قربان جاواں اللہ دے پاک کلام کئی ایمان رکھنے والے یقین رکھنے والے مسلمان اللہ وحد شریک مولا نے گل اللہ نے ججوڑ دیتا ہے کہ میرے, میرے تو دین دی دولت منگیا کر جدو سوال کریا کر یا اللہ دین دینتا فرما کیونکہ جدو دینتا ہو جانا ہے پھر مولا دول ایسی نعمت نہیں رہی ج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 جدو دین مل جاوے خدا دی قسم کر کیا نہ او دوبال کوئی شیعہ سی نہیں پھر جڑا بندے نو طلب کردہ جی کردائے اسا انیاں اسا انیاں سیاں نیاں سا چاکھے انے نو جو سیر کرایا تے سارا بزار پھرایا کچھ نہیں نظری آیا زندہباد اللہ مولا سونا اے کرم کر دے سانو اپنے دین اسلام دی قدر دا پتا لگ جائے قدرو قیمت دا پتا لگ جاوے ادر وی خدا دیا بندیا مال بڑی قیمتی شہ وے وطن بڑی قیمتی شہ وے जान मड़ी कीमती शैवे इना सारों फिर इज्जत बड़ी कीमती शायवे बंदा अपनी इज्जत बचाने जान बचाते जनाबे वाला माल बचाने वतन छड़ देंद बल्कि माल कमावे अगले वतन छड़ के बहर के मुल्क में तुर जाते हैं हाजी वतन नालों माल की कीमत ज्यादा बनाते हैं फिर माल कुर्बान करते ने जान वास्ते जब बंदा बीमार हो जाता है हर शह आंधा लग जाए मगर मेरी जान बच जाए तो फिर सियाने जे बहुती अकल वाले जो जान माल हर शहार छजत इजत ना होयात ना हो कोई फायदा नहीं आता तवजो रखना जरा फिर एक दीन ऐसी दौलत जे दे माल भी वारना पाए वतन भी वारना प जान भी वार नहीं पान तेरी मेरी की जान ए मौला हुसैन जैसी कीमती जान वतन ते दीन तेबान हो जाती मौलाली जैसी जान दीन कुरबान हो जाती है वतन मक्के जैसा छड़ना पैदा है वतन मदीने जैसा छड़ना पैता है وطن مدینے تے مکے دال کا وطن دھرتی کے اتنے کونی جے خدا دی قسم کر کے ان حضور نے فرمایا میرے مدینے دی مٹی شفا تر دے شفا جس ملک مبارک دی مٹی شفا ہوے ہاں جی جی رب دیا وی اتریاں ہو جبی باغ دے مقدس قدم لگتے ایسے وطن بھی چھڈنا دین دی دیاطر چھیا امام حسین نے کہ نہیں چڈیا بولو نا چڈیا نا وطن چڈیا تو کربلا ڈیرا لایا معلوم ہویا نبی پاک دے دین پاکی قدر مدینے جیسا وطن بھی ہے پہ مال بھی سارا وارنا ہے پہ جان بھی حضرت علی اکبر جیسی جان نوجوان قربان کرنی ہے بچڑے اپنے ہاتھ چڑ کے تیر کس دی خاطر بولو دین دی سارے کم کرنے اللہ دیا بندے اللہ پیا فرما انشترا منل مو منی انسم الحمل اللہ فرما ہے میں سوا کیتا خرید کی جان تالی جنت ان ہشکرا من مومی اللہ فرما ہے میں جان تمال لے لیا جنت دیتی ہے رب نے مل درسا دس شا جانتے بولو نگر جانتے مال ہے مل دسیا ہے اللہ دریف مولا نے اللہ پہ فرما ہے کلام مجید کے اندر جہاں مومن ہوئے گا جا مومن ہوئے گا نبی پاک نو منن والا ہوئے گا نبی پاک جڑا دین لیا نے انو ٹھکو منن والا جڑا ہوئے گا اللہ فرماؤں ان اللہ حج ترامین المومنین انفوس ہم و اموالا اونا او دی جان ہوئی اونا دے مال ہر میں محمول لے لیا انا دے کولوں انا دا مل رکھے جنت انا نو دے آنگا ذرا توجہ فرما کلام مجید نے سانو اپنے دین دی قدر قیمت دست دیئے کہ مومنہ دا جان اے او دی قیم مومن دا سارا مال دین دی قیمت دین سا لینا ہے اے چیزاں دنیا نے جان بھی قربان کرنی ہے وطن قربان کرنا ہے توجہ فرما مرد پیا کرنا ہوں تیرے سامنے نبی پاگ و یار کی گل کر جا سب تو پہلا رب نال سوا کیتا سن لوگوں نے راہ دس دےلیوں न का मुल दस दिता है दीन दी कदर की कदर कीमत दस दी है असा तीन असं ते अज दीन, नू, ते आज दीन नू टके पहा छा दीन खसमां खावे आखे जी असा पुत्र अपना जरूर अंग्रेज बना क्यों مولے جی اکھے اس دنیا وچ رہن واسطے پیسہ چاہی دا اے دنیا چاہی دیئے اے دولت چاہی دی اے اس واسطے اساں دین پاوے چنیاں او خدایا بندیاں دین جیسی قیمتی شاہ جے دتے عزت وی وار نہیں اس جان وی وار سی مال وی وار سی وطن وی چھڈنا سی اساں لگدے ہاتھ مال جیسی گندی شے لئی مگر دین جیسی دولت نو قربان کر دیتا یاد رکھنا جی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 جڑا سچا منن والا ہوے گا اور جڑا منافق ہوے گا تو تو کلمہ پڑھدا ہے تے اندروں بے ایمان ہوے گا ہا جی او دین اپنے نو دے گا تے دنیا بچاویگا پیسہ گا دولت کماویگا ہا جی اپنے نام شہرت نو گا دین دا قدر مول بندے نے نہیں رکھنا توجہ رکھ تیرے سامنے نبی پاک دے انہاں یاراں دی گل کرنا واں جڑے نبی پاک سرکار دے سچے یار قران, قرآن سنیا تے رب سونے نو لبے کاں اللہ نے فرمایا मेरे सौदा करो मैं हाजिर रबा सा अपना वतन भी छड़ देंगे अपना मजमाल भी छे अपना माल भी तेरे दीन ते वार देंगे अपन जाना भी पेश कर देंगे मौला करीमा अपन इज्जत भी तेरे ते लुटा देंगे انجو فرما وطن کی گل کردرت سکبر اسلام کی آگوش جا گئے حضرت سدھی کی اکبر نے جدو نبی پاک کا دین اسلام قبول ہی ان سختی آئی ای سختی آئی کافر آیا نکل جا سڈا کا علاقہ چڈ جا مکے نکل جا نہیں تے تین ختم کر دیا گے اتو اپنی جان بچا حضرت سیدھی کے اکبر اللہ لگے جی اتنے رہنا چڈنا پینا اپنے دین تو بعد آنا پینا وطن چڈنا پینا ہے حضرت سید نہ کے کہ اکبر روی اللہ تالا نو قربان جاوا اپنے ٹبر نو لیا فرما تجرت فرما طور پامل کے حبشاول حبشاول جا رہے ہیں ہاں جی راستے دے اندر ایک شخص ملیا حبشه دے رہن والا ہاں جی حبشیان دا بڑا پیشوا سی جے نام سی ابن دغنا کہن لگا ابو بکر خیر تے آئے کدھر چلیا آئے حضرت ابو بکر فرماؤں دے نے فرمایا میں بیلیا اپنا وطن چھڈ چلیا وا کیونکہ مینوں لوکی دین تو دور کرنا چاہندے نے آندے نے اپنا اسلام دین ایمان چھڈ جا مینوں حضور دا دین چھڈنا گوارا نہیں مگر وطن گوارا ہے میاں شاہ فرما نے تاج تخی اور سلطانی ٹھوٹا پھڑ گدائی رکھ دی سجن دے در دی یارا کٹن جو جہے ماحول کے سچے تلب گار آدھے نے ادرت سکبر وگوں اب نے دکنا گا سی ایو بکر تیرے جیسا بندہ ہوے توجہ رکھ جہاں غریباں کام آن والا ہے مشکلات کا کم آن والا ہے دکھیاں دکھ دو دور کرنے والا ہے ہاں جی جناب والا لوگوں کے کام آؤ والا ہے سایہ خیال رکھ دے یہ بندہ وطن چڈ کے جائے بڑی پوری گل ہے آ میں چلنا وا تیرے تینوں جا کے اتے میں پنا دعنا وا میں مکے دے مشرقا نو آخا گا ان مکے والوں میں آخا گا میری طرف میری سفارش نال پنا دے دو اپنے وطن دے اندر رہن دو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت اور جدوں دے اندر واپس آئے مشرق رکھنا چاہنا ہے سڈیا شرط نے شرطاں مننی پی گئیں حضرت سدھی کے اکبر نے پوچھا کی شرطان نے کہن لگے شرطاں نے سب تو پہلے ان اپنے عبادت کرنی ہے اللہ اللہ اپنے گھر درد باہر نہیں آن کے کرنی کیونکہ جدو یہ قرآن پڑھتا ہے سارے فتنے پی فساد پی جا ہے بندے ٹوٹنا شروع ہو جڑی دے دین کے دینا لگ پہ بچے لگ نے اس واسطے نو کہہ دے دے پھر اپنے گھر بہ کے اللہ اللہ کرے اپنے رب یاد کرے عبادت کرے اور دوسری شرط اہستہ آہستہ بولے آواز قرآن نہیں پڑھ سکتا کلام نہیں پڑھ سکتا چل جو فرما حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ شرط تسلیم کر لئی شرط آپ سرکار نے من لئی ٹھیک ہے میں اپنے کار دیندر رہی ناما کیونکہ حال جہاد نہیں سی اتریا حال آکام دوسرے نیشن اترے حال مسلمانہ دا بظاہر اسلام زہود سے کمزوری دیندر سی حضرت سدی کے اکبر نے حجیب نے دگنا دی سفارش دے اتے آپ سر अपने घर के अंदर आस्जिद पा ली घर मस्जिद पा लई जे उठे मस्जिद रब सोने दे घर मैं इबादत नहीं कर अपने घर ही मौला दा पा दे वे खला दे घर पाने तवज्जो रखना ला दिया बंदा वेखला देर नाल प्यार किवे वे अजद आला प्यार है रब देर भी گا جڑا رب تو بھی ہر لوں یہ ریٹ ہی کٹ کہ ہر ویل سپیر کی آواز نکلو ماڑ بھی ادھر بول ادھر بولتا اس واسطے آ مسیحت مسیت نہ لو میں بالکل ٹھیک ہے سور جہا خدا رب جا مگروں لو میرے گھر تو پراہ ہو مت میری رحمت گھر دا اولا شریف دی, دی جد تے مولا مہربان نا اپنے گھر کا ہمسایا ہی بنا پر نی ہمسایا نہ ہو مسیح ایڈا چکی رکھے یہ بھی خیال کرنا کئی ابسایا ہو حضرت سالی کے اکبر اللہ تعالی نے گھر دروا جا سدی کے اکبر نے مسجد بنا لی اللہ اللہ کر لگ پائے ادی رات تی جاگتے رہتے ادی رات کے رب دران حال پورا نہیں ستریا چاہتا رب د قران دیا اتری سن مگر جن قدرتی کیمت سی رب دین قرآن ادی دی. رات کے تلاوت کرتے رہے ہولی ہولی رب سونے کی یاد فرما ر ایک دن آ گیا آ سی میں حق پہ پھر ہولی ہولی کیوں لگا ہے رب کی گھرتی رب کا کلام رب دہ کے ہلی ہولی کیوں پیا ذکر کرنا ہے رب کا اشک مڑ کتنے کھلو دشک تو مشک نہیں لک سکتے حدرت سدھی اکبر فرما سک حق دا اثر اسل مانیہ سمجھتے سر پاو کا فرسن قرآن رات نران پڑھنا شروع کیا چار پائیاں چناب کے جناب دے گر مبارک دے حضرت صدیقی اکبر دے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں جی قرآن سن, دے نے. جناب توجہ بھی بیاں بھی قرآن سن آتے گیا کیونکہ قرآن کی طاقت اس واسطے کو کوشش کردے سن, سن وقال اللہ بین لا مو لو فی لگ لے بو یار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 پھر قرآن نہ سنیا جے قرآن سن جن لیاؤ یہ جاوے گا لسم لہا دل قرآن نہ سنیا جے ول ہے شور کرو کی کرو ان مڑور کرنے بار تالیاں بارنیاں گا گا ججنابول کھڑکا پنگڑے پاؤنے تاکہ مسلمان جدو قرآن کی تلاوت کرنا یار یار قربان جا مان لا دیا بندہ کافر کہن لگے ایک دجے نشور کرو کی کرو ڈول کڑکا لو قرآن سنیا جے کیوں تے غالب ہوجر رکھنا کافر آدھے نے ایک دجے نچنا جے بچنا جے جے مسلمان تے غالب رہنا جے پھر قرآن نہ سنیا جے قرآن جل جن لو یہ جاوے گا لا دسما لہ دل پور اس قرآن نہ سنیا جی ول ہے شور کرو کی کرو ان شور کرنے بار تالیاں مارنیاں گانے گا اے ہو جہ جناب ٹول کھڑکانے پنگڑے پانے تاکہ مسلمان جدو قرآن کی تلاوت کرڈے کن پی جائے معلوم ہویا جڑا مومن ہوا خوش ہو کے قرآن مر سنے گا جڑا ہوئی مان منافے کو قرآن جد لگے گا قرآن کی گل آئے گی حق کی پہل مر جائے گا مرچا جائے گا, مر گا کوشش کرے گا ڈول بجاو یہ کام کرا تاک کہ قرآن حق دین کی دی آواز میرے کنوں نہ پی جائے اللہ دیا بندہ سمجھ لے او مومن نہیں ہونا جہاں مومن ہوا جدو دین کی دی گل آئے گی گل سنے گا ول فی ہے ہے ہے خدا دی قسم کر گیا نا اج نے ایہی کم کھڑے آئی وہ کوشش پے کر لینے قران مسلمان سمجھ نہ اوی قران سمجھ نہ اوی قران دے نیڑے نہ جان تائیوں جناب کتاباں بھی بان سوانیاں باہر دے ملکاں دیاں پھر جناب گانے باجے ساز ہر ویلے ٹی وی گانے ہو جائیں اس واسطے انہاں دیتے نے تاکہ قران نہ سن لے کیونکہ جے تو حق دین نو مسلمان نے سن لیا میں نو قسم وعدہ دی جنا حق مومنٹ کرنا شہ مومنٹ کر دی ہاں یاد رکھنا بلکہ میں دان گل سنو جا کافر ہے نا جی حق بات وہ بھی سن لوگ نا ان دے دل کے اندر بھی چیری پا چڑتی ہے ہاں ان پیروں سے نہیں کھلو دینی حق کی طاقت ہی بڑی اس واسطے باطل اس کوشش چی کدھر حق نہ مسلمان لوگ ہجی اسے پابندی کبھی سپیکر ابو جان پارٹی نہیں کرتی اس واسطے ذرا جنس پچھا تل میں نقش نین میں دس دیا نقش نین میں دس دینا پچھا آپ دور ہو पछा लाओगे ना जिनस की भी पछाण रख्या करो क्योंकि जिद जिना जिन जिन चेर जिनस नहीं पछाड़ी जाएगी किमें परेज करोगे सपने पता ही नहीं है सपू बचेगा उदों जब पता है सप्पे ने डंग मारना जानो खत्म कर देना तवज रखना मारना हजरत सईद न सिद्धि के अकबर जामा آپ قرآن پڑھ دے نے پڑھتے کافران فکر پہ گیا یا بندے لے گیا ابن لیا دکانوں بلایا جنہیں سفارش کی سی کہنے لگے کیسا اپنے بیلی بےلیوں موڑ لے کہ اپنی شرط دے قائم نہیں جرے جریا نہیں تینوں فر وطن اپنا چھڈنا پینا ہے دکن نہ آیا کہ بو بک کر فترے فساد پہ شرط نرط قائم رہو کہ یار گل سن جی نہ قائم رواں تو کی ہو بے گا اہم میں اپنی پناہ واپس لے لوا جی سفارش کی میں تینوں کدو آنا جا مینو ایکو بات داش شریک کی پناہ کافی جا رکھا اپنے کو فقیروں میں رب کا ذکر کرے گا جو میں اچھی آواز کرتے ہیں جناب جی اچھی نہیں کیوں جی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے کی ہے میں کیا وہ بیمار شالا منجی اٹھے جن رب دے پران دی تکلیف ہوں ایمان دس قرآن شفا ہے کہ بیماری ہے بولو چاہ نہیں میں قرآن پڑھتے میں لرما لو میرا قرآن شفا اللہ فرما ایسا, ایسا قرآن داریا جس قرآن چومنا واسطے شفا ہے معلوم ہوا جہی بیمار ن تکلیف ہوں قرآن سندیا خدا کی قسم وہ بیمار اصل دل دا بیمار وہ جسم دا بیمار نہیں ان پیا میں نو قسم خدا دی جدو قرآن سنیا جاوے مومن دیا بیماریاں دور ہو ج قرآن شفاوا تے تے دیکھیے قرآن نال تکلیف پی ہوں محمن کتوں رہے خدا دی قسم توجہ فرما جناب والا مگر ہوئی قرآن ہوسے دن جڑا حق والا ہو ہاں کئی کئی قرآن یہو جا بھی پڑھتے ہیں جڑے قرآن پڑھتے ہیں مگر نبی پاگ کے گستاخیا والے ولیاں کی گستاخی والے پاس لے جان اے جا قرآن نہ سنی یہو جہ قرآن نہ سنی وہ قرآن, قرآن اس منہ و سنی دے اندر محبت حضرت صدیق اکبر والی ہوے۔ ہو دیر نا ورنہ وہ قرآن پڑھنے والا بغض نال قرآن پڑھتا ہے حضرت فاروق آزم تو اندر سر لا چاری قرآن کا قرآن پڑھتا دی نماز دے اندر وہ مولوی ہے مولوی صدیق کرشن بپالی دلیل لکھا سر بروسو رحمت اللہ غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار نے بھی لکھیا ہے ایک کاری قرآن دا قرآن کی تلاوت کرتا سویرے کی نماز درد سور آبا سا تبلا یہ سورت آبا سا تبلا پڑھتا سی جی سورتر محبوب سرکار دے نال رب سونے نے اپنے جناب والا اطاب دیاں اپنے محب محبانہ انداز دے اندر تے رب رب ہون دے انداز دے اندر جناب تھوڑا جا سختی دے نال گلاں کیتیاں نے قربان جاواں توجہ اس نیت نال او اسی قران دیا سورت دی صورت دی تلاوت کردا سی حضرت سیدنا فاروق عالم دا دور خلافت سی آپنو نو پتہ لگا فلانا قاری قران دی اے صورت نو اس نیت نال پڑھدا اے کہ او نبی پاک سرکار دی گستاخی دے وچو لبدا اے نے بلایا سر قلم فرمایا فرمایا کھلونا دور کی گل ہے ترتیبل نہیں رب دا قرآن پڑھنا تے بہڈیا حضور سرکار کی بےدبی دیت کا قرآن تبھی مستفا سکھاوڑے عدب خدا کیا مستفا سکھا منجو فرمان لا دیا بندے اللہ حدرت سید سرکار قربان دکان سفارش خونا گہرا دیا ٹھوکر مار دی اچی آواز نال سی گھر قرآن دے رہے ہوں نکلے نا گھروں باہر قرآن پڑھ کے کلا خدا باقی قسم باد واحد نال لائی ہوگی کتے رہی واحد جس لائی ہو میں آنا ہونا کہ ولی شان لا خوف لے لا خوف ولی شان کی لا خوف کلاشن کوف نہیں مینو پرانی شان کلاشن کوف نظر نہیں آئی لا no. well, episodes, to to <-po> La خوف نظر آئی یار وہ ولی جہا چھ کلاشن کوف ادھروں چھ ادھروں ولی اللہ دا پیا جا ہے جی یہ جی لا خوف پیا ہے میں کیا جی بابے ہو رہا خوف چڑھ جاوے من مزائل رکھنے پڑ گے اطلاق فتلا شرکوب تو بغیر نہیں چلو بندہ کلا شیر یاد رکھنا جب سونے کی مارفت آ جائے جن رب کا پتا لگ جائے دل کے اندر غیر کا ڈر لہر کا خوف رہ نہیں وہ مومنٹ جڑا اصلا چکتا ہے نا وہ جہاد واسطے رب آتا چوک چوک کاہاد واسطے میں جلسے لنگ گئی چاکو بھی تکریر کریدیاں نے اللہ کی مہربانی ہے جیس کے باوجود کدی پرواہ نہیں ہوئی جہا وقت سونے مقرر کیا وہ پہلے آن لگا تو سی کے اکبر اپنی بے خوفی د مکے کے بازار جا رہے پران ذکر فرما رہے کافر پیچھے پی گئے کوئی وٹے مار د کوئی سردی کے اکبر قبر کپڑے پڑ کے دونوں دین چھڈنا تے دور دی گل ہے اپنا ذکر نہیں چڈ رہے یہ منہ چلاف لفرما نے ماں آنا حوصلے والا ہے تیرے حوصلے تر سد کے ھرتی دھرتی بھی تیری نام بھی تیرا مخلوق بھی تیری تیرا نام نہیں لین پہ دیندے مگر انہوں نے پڑتا نہیں حوصلے تو قربان حضرت صدیق اکبر نگل کر رہنے مگر کیونکہ حال جہاد دا حکم نہیں سی ہاں جی جناب والا حال حکم سی صبر کرنا ہے کرنا ہے اپنے تے مصیبت چلنی ہے تکلیف برداشت کرنی ہے کسی نو ہالے کچھ کہنا نہیں دین اپنا چڈنا نہیں قربان سی جناب والا حضرت رنگیا نو حد تک ظلم کا نشانہ بنایا جا دے گلے کے اندر رسا پا لتا سی رسا پا کے بچیاں دے ہاتھ فڑا دیندے سن इधरों बिल गली बजार अंदर जा रहा है पिछों बच्चे वटे मार रहे किजरत बिलती थ पत्थर दिया चाटिया रख दें मगर हजरत बिल अपनी जान की परवाह नहीं करते लोहे के लोहे के कपड़े लोहे के कपड़े ए कपड़े ला लेने तंडी के कपड़े ला देने والے اتنے پا دے دیکھ دینا پھر لوہا تپ عرب دی دھرتی کرمی شدید پی حضرت بلال بجائے آہد آدھ نے ساڈے خداوا نام لے بلال آ دے نے میں کی میری زبان سے کسی ہوئی میشا فرماؤن کر کر یاد سجن کھاندے सजनू खा के फुन फुन जिगली नवाले بلال رضی اللہ تعالا دکھان دا پہاڑ کی گل سی اندر عشق وڑیا سی کا قدر سی دین نے دی قدر سی کہ جان تر مگر ایمان نہ ج क्योंकि सब तो वही नमत हो नमत भी अगले जहान की नमत भी मुसलमाना तेन सामू की पता असा कखा छाड़न वाले मिट्टी न छाड़न वाले असा ठीकरिया के जहर वेचन वाले سانو جوہر کا پتا کوئی نی سانو مل کوئی نی قدر کیمت کوئی نی مینو قسم واہد لال شریف کی تے گا سان پتا لگے گا نبی باغ سرکار دتین کی دی. قدر کی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 اے اوہی محبوب رب ذل جلال جڑا ماراں تے کھاندا سی مگر اہد اہد تانا میں سی چھڑ دو قربان جامہ توجہ فرماؤں ایک دن جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ لہو اے وی حضور سرکار دے صحابی نے اے اے حضرت بلال دی تھا تیان کے بیٹھ گئے حضرت عمر نو فرماؤں بے دے, دے عمری بلال نے ضرور ماراں کھا دیاں نے پگر تے جڑا ظلم ہو جی فی الحال وقت ہو کہ جگہ سانو دے اتے میٹھا ادر پوچھتے ہیں بہلی سرما میرے اشر کرتے سن کا فرگار دے دے سن میرے جسم دی مکھ نکل سی اندھے انگارے پجتے سن جا کے میری جان دی سی جنا چرنگارے گرم رہنے مینو اٹھن نہیں سن دین حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ لو، اے نبی پاک سرکار دے یار اے مسلے آدر ویخ دل سہی اصل مسلے رہ گئے مسلمان جو نہ آئے مینو قسم و دو شریک دی میں مولا کول ولایت نہیں طلب کر دا میں مولا کول فقیری نہیں منگا میں من انہاں مولا کری با مین نبی پاک دے دین دا خادم بنا دے مینو پکا سچا مسلمان بنا دے منو سچا مومن بڑا دے مینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام جدو آپ کعبہ بنا کے فارغ ہوئے کعبہ بنا کے فارغ ہوئے بار گا کرتے وجالیت مسلم اللہ میں میرے مسلمان بنا مسلمان تے ہے سن کہ نہیں سن اللہ اکبر نبی خلیل پہ منگتے یار مسلم ملک من امتم مسلم دلک مزہ نہیں آیا اللہ اللہ کا گھر تعمیر کر کے دعا منگی جاوے دعا بڑی قبول ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جڑی دعا پہ منگنے آدھے یا مولا مینو تے میرے پتر مسلمان رکھی یا لبڑایا ان جمائی رکھی کسی حت نہ جائیے دین تو ہٹنا نہ جائیے مسلمانی تو ہٹ نہ جائیے یا مولا اولادان بنا ایماندار دس جی دعا ابراہیم خلیل اللہ منگتے پہ کعبہ بنا کے یہ دعا سب تو ویڈی ہوئی کہ مڑ قدر تھی آخیا یا مولا ہے میری زندگی لمبی کر دے نہ پتا سی جنگ رب لکھی رہی نہ آخیا زندگی لمبی کر دیا مولا نہیں آخیا میں بادشاہی دے دیا مولا نہیں آخیا میں سرمایا دولا دیا مولا منگا دی دی ہے مولا دول تو دین منگیا بولو کی منگا ہے معلوم ہوا نبیا نبیا کی نگاہ بھی اگر کوئی شہ ہے تو دی فرمان لگیا بند ارد پیا کرنا میرے نبی پاگ سرکار بار گاہ آن کے ارد کرتے ہیں کملی والے سرکار کابے چادر لے کے بیٹھے صاحب آن کے ارد کرتے ہیں رب دیا پاگ محبوبہ تاری دب سن دے سونے پیار سب ہو رہا ہے کسیار کپڑے پوائے جانے گلے فا پا کے بازار میں نچایا جاندہ ہے. جا ہے کسی نو سونے محبوبہ مہربانی فرما دع فرما اللہ ساری مدد فرماے سانو یہ تو جان چڑا میرے حضور نے فرمایا بخاری شریف کی ادیش فرمایا ہے میرے صحابہ تو تو جڑے پہلے گزرے سن لو ان لوگوں دے, دے کنگے دے کگیا دے, دے, دے, دے جسم دا چمڑا نہ لے سن ماس لا لے سن ہڈی نہیں چڑ دے سن سر نہیں سن وٹتے جان نہیں سن کٹ دے خالی اتوں ماس لا د ان تڑف تڑف تڑف کے جانتے چھڈنی مگر اپنا دینا چڈنا مسلمان جی وہ جیسے جی ہاں نہ جیسا تو یہ حال یہ مرے پے جی سن جنہ سننا وہ جی سن جڑے مر گئے مگر یاد ہمیشہ واسطے چڈ گئے روپے کی دے اندر جلسہ ہے نام لے لے کے پیارا بھی دل پیا ٹرتا ہے فکیر بھی دل پیا ٹرتا ہاں. جی ہو سمے پے آ جی گئے نا جیو گے جب ہزور دو دین مر گیا خدا بھی قسم کر جو فرما مر پیا کرنا ہزور نے فرمایا پچھلے نالا سی وہ اپنے دین تو ماسا نہیں سن ہٹ دے میرے صاحب تمہوں صبر کرنا پینا ہے تنوع یہ ضرور امتحان آؤ گے آزماشا آن گیا تکلیف آنگیاں جی تب برداشت کرو گے پھر مولا بھی مدد آئے گی پھر ایتھوں سفر جو کرو گے جدھر بھی جو دلو دلو جاو گے ملک سنا تک جو گے سوائے رب تو کسے تو نہیں ڈرو گے ہر پاس امن ہی امن ہونا ہے چین چین فساد مک جان گے میرے صبر تو کم لینا پڑو فرمان لا دیا بند یہ جانا دا نظرانہ ایک اور نبی پاک دا صحابی ہی جا نام حضرت عبداللہ بن حزافا ہے جنگ لڑدیا لڑدیا قید ہو گئے ملک روے عیسائی پھڑ کے لائے گئے حضرت سیدنا عبداللہ بن حزافا عیسائی پھڑ کے لائے گئے آخر کوئی گل سنو اپنا دین چھو جلدی بول جے چڈو گے نا ادی بادشاہی کون لے لیا ادی بادشاہی ہوں اندازہ لگا جی اصل ہوں کی مولی جی کی کریے ٹھیک گل ٹھیک ہے نا موڑ جڑا پتر ہے یہ کی لوا سب ایمان نہ بنی تو دفتر الحمد للہ میری دھی پچاس ہزار کما میں آخر جی دلے جدو بن جان تے لکھ بھی آ تے بے گیر بننا کنجرا کسے منگتا نہیں ویچن میں واقعی جی پیو کما سکتی ہے کیونکہ پیو ایک ہاتھ دو ہاتھ چار ہاتھوں پھر پیسہ پر اس روزی روکا مر جانا چاہتا میری گل نہیں سمجھ بول تو صحیح نظر آ میرا تو یہی مانگا کسی کا ہو پروان جاوا توجہ فرماؤ اور مسلمان ٹکیا دان ویچن لو میں ناراض پہ میرا سب پیا گرتا سارے کا مقالا ایک ہی ہوا میرے ہلور دبی کی گل سن لے ہلور یار فرما ہے اور میں کنشاہ دیں گا اندازی بادشاہ لکھ دیا گا مدد نے گل سو ہوں کچہری اسے میرے گملی والے سرکار یار لے جایا گیا سولی لٹکا دھ بند چیر لٹکتے پہ پھر حکم کرنا ہے نلیا تے رکھ کے تیر مارو مارو ہوں تیرانل چور چور ہوں نے پہ میرے کملی والے کا یار اپنے نہیں چڑھتا اپنے نہیں چڑھتا میرے سونے بابو دے یار فلسولی تو لا لیا ادھر خون دیا ناریاں پہ وگدیا نے نلیا زخمی نے کنیا لتان کے تیر وجے نے ہزور کا یار اتنے آئے, آئے, آئے شک لال پالا پائیے رکی مالا خون دی ہزور دار پھر بادشاہ کو بادشاہ کہہ گل سن تیرے واسطے کڑاہ بنا کڑاہ پایا جاؤ گے نہیں تو اپنا بھین چڈ جاؤ میرے ہزور دار فرما جو جی چاہے کر لے آڈر کیا کڑاہ فرمو گئے ہزور دار مجھ پایا گیا مچھی واگلا ہوں وہ جڑا زخمی جڑا زخمی جڑا سولی تو لہایا گیا پڑی کڑا والے ہزور صحابی دلی وگ پہ اترو نکل پہلے لے دروگا کن لگا بادشاہ گھبرا گیا آد لیا پھر جاوے گا اپنے بادشاہ نے جی گھبرا گیا دے بچ جائے گا جان تھوڑا مل جائے گا بادشاہ نے نگل گل کی میرے حضور دار نے جواب فرماندے نے جھلیا میں اس واسطے نہیں رویا میں گھبرا گیا نہ جب تیرے دروگے نے مینو کڑاہ ہر گلا چلیا سی میرے دلچہش اٹھ رہی سی تمنا اٹھ رہی سی ہے مولا میرے جسم کے جن والے میرا جانا ہوں ہر جان وارو کڑا وی مین راہ مرن کا مزہ آسرت پہ آونا پہ آؤں گا جان ہی کوئی ہے سلطان لا رفیل فرما لی گل اول لی جی گل اول لی جڑا اکل تو دوری ہٹاوے چار لاوے albahub <laughs> ہمدردی سے انسانیت سی مربت سی پیار قدر اس زمانے کی گل ہے اجکل تو مڑ نوی روشنی ہو گئی نا کیڑی نوی روشنی ہو گئی ایمان عزت گیرت شرمو دین دی بندے کھا لے جی میں چولہا پکا ماری دیں جت اس دور بزرگ نے گل <سؤال> کی وہ تنہوں سنا دینا شیر کے اندر آ گئی مت ماری پچھلے دان گئی مت ماری بشلے دان دی نوی روشنی بچ گزرا گری ایمانسکو سس نائکو جہ ہوا وہ جنو بڈی کھوڑی دلال لگا کیا اپ ٹو ڈیٹ بڈی گھوڑی دلال لال لگام بھائی بڑھا پیا ہوتا ہے میں جناب مائے جناب منہ کیا ہونا حالت دے ہونی دند نکلتے پہ بار پینٹ کسی روزانہ جناب بن بن بان کے جناب گونگڑو مونگڑو ایک جات گیا گورڑا شریف گیا گولڈا شریف دیکھو کل منڈیا کا کی رونا روئیے جیسے کل کا شروع پہ کیونکہ وڈے بھی تو اسے سکول والے بولنے وہ کوئی نسی پا چلا پھرتا جا انپڑ بےلی ہوتے کوئی مان ہے ماڑا جائیں ہلائیے نہ پہ لطیفے دی گل پہ سنانا شاہ صاحب میں گورڑا شریف گیا ویک دو شریف چوک ایک ٹیکسی والا خراب جی ٹیکسی کی عمر امی ہومر دونوں کی برابر میں میںرس جایا میں کہ یار بچارا ایک دوتا ویلا دمی دا ہوں میں ہی یقین ہویا بیس اس بندے کوئی حل پگا کر میں بڑھا جی بابا چلو میں بیٹھ میں کہ بابا جی کنے پیسے آدھے پناہ روپئے گولڑا شریف موڑ تو گولڑے شریف تک ان پناہ روپیہ جاؤ ٹیکسی کر کے آیا تے جلال پور بٹیا تو اتوں تک تر سو روپیہ لے بارہ کلو میٹر سفر گول شریف والا دس کلومیٹر میٹر سفر تقریبا بارہ بار سورت میں جناب ہوں گا شروع ہو گئی ہیں بابا رونا او جی میں برتانیا دور کا آدمی ہوں اس دور میں میں یہ کرتا تھا فلان کرتا تھا اور آپ گریبی بہت آتی ہے پریشانی بہت ہے <سؤال> میں ایک گل سنی میں آخیا بابا جی وہ چو میں کیا اس جان کی پریشانی ہوں تو بالکل اگان جو کہ کنارے بیٹھے جی اللہ کی مہربانی اگان کی سوچو تو مہنگا آدھا جی اگان کی سوچیے اگان کا کیا سوچیے جی میں آخیا بابا اپنے آئی پہ ترقی میں کیا بابا جی دہڑی سے رکھو دہڑی کیا رکھے بھائی اللہ کو دہڑی پسند نہیں ہے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 میرے دل چ ربو جاب آیا میں کہا بابا جی ایک گل میری بھی سن لو کی میں کہا جدو بچہ جما سا اس لیے اندر منہ چ د بھی کونی اللہ داند بھی کو تے تو تے نے مڑ دند بھی پسند کو نہیں ربو نکلے کھڑے نے ہوں دوتے پوتریاں جا کے تو لے مار کے بنیا کیوں اکھ پوترو اللہ نے دند پسند کونی جی ہوں تو بندہ جما دا تو دند بھی جمیا دا ہوں کپڑے بھی بچہ جی کپڑے روشنی خدا کے آنا پچھلے دور دکان قدر قیمت ویخ غیرت عزت ایمان دی قدر کی سی میرے کوئی لاہ صاحب اور بھی پڑھائی اس د اس بازار میں بازار میں یعنی کنجر جڑا ہے چکلے چکلے ہوتے ہیں نا اس بازار میں مراد بازار ہوسن جینوں شورش کاشمیری ایک گزریا ہے چٹان کدی اخبار بھی کھڑا ہوتا بڑا صاف ہی جناب جی ہاں جی باہر ہے تی مانو جی میں ویلا ہی سی تے ایک سو چہتر سفید گل لکھی ہے کتاب आदे बोलो चलो ठीक है जी एक सौ छिहत्तर सत्तर शाह साहब और पढ़ाई है तो मैं आखिया भीक साहब ना क्या आज मुड़ जा कि ना ये गल उ सुनाव आ रही है मुसलमान पता लगे भी आ पुराने दौर आए जे न जिन्होंने असं आज नवी रोशनी वाले आने बेचारेरे सन रहे तो पता ही को یہ کیا لکھد کہ میری گل ہوئی اس بازار جا کے نا یہ بازار اوے گیا بنے میں لینے جو لین بھی گیا اس با بازار جو گیا خیریت اتنے گیا خسرا منتو ملیا ایک ہیج کا ملا ہو شوکت میں اس گلیں باتیں شروع کر دی ساریا گلیں لکھیاں آ گل سوال کیا بھی پیسہ کی کرنا بھی خرچ کرنا روٹی کپڑا لیکن میرے کندیاں تک بوجھ پیاسے بھی خرچ کرنا او آخر بھی کیڑا بوجھ پیا آخر میرا ایک والد دا سی درزی سی کاروبار اتنے اچھا سی میں انہوں چھڈ کے آ گیا تقسیم ہوئی उतों छड़ के असि एर्चे पाने की बड़ी तंगी हो गई सब मैं आखिर भैण मेरिया कुछ पढ़दिया सन मैं एक भैन मैट्रिक कर लिया तो दो भैणा अगर रोक दता भी अगर नहीं ज पढ़, पढ़। गल समझना शोरश आता है क्यों وہ اگوں جاب دینا میاں میاں دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے وہ مچھرا نہیں دیکھتا گلوں سمجھنا نمے بےلی جہے ہیں نا یہاں گل نتب جنا سننا چاہیے کیونکہ اج کل ایک جنس بنی پی میا دریا میں جو کچھ جال دیکھتا ہے مچھی نہیں دیکھتا مقصد کی میں اس کھاتے ہاں مجھے پتا بھی میرا خیال ہے کہ ہماری تعلیم کا موجودہ نقشہ ہمیں کے انحطاط کی طرف لے جا رہا ہے ہی جڑا بیان ہے جڑا سا تعلیم دا نقشہ ہے نا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 میں چپ ہو رہا تیسرے روز دیکھا تو بہن بالوں کو سلجھا رہی ہے گھر میں ہی جڑا پیار میں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں اسکول سے اٹھا لوں کیونکہ بالوں کا سلجھاؤ ہی دلوں کا الجھاؤ بنتا ہے جب آ کے کڑی بال سلجھاون شروع کر دے نا اور دل الجھنا شروع کر دیتا ہے کسی پاسڑا پیار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 باور کیجئے یقین کیجئے ہماری معاشرتی زندگی میں جو نفسانی بے راہ روی ابھر آئی ہے اس کی ایک وجہ ریڈیو بھی ہے یہ اس زمانے دے ہیجڑے دی عقل ہے ایمان دس تو اس زمانے دے جڑے مسلمان غیرت والے ہون گے انہیں بھی کی عقل ہوگی پہلے زمانے چن جانت ہوں اپنے ہاتھ کے آتے یہ فرینڈ ہے آپ کا اور یہ فرینڈ میرا یہ بوئے ہے وہ بوئے ہے وہ بھی ہے بولیے اللہ اللہ ہے یہ تین دسنا پیا کیونکہ ساڈے دلوں میں شیطان بنا کے شیطان شیطانی پڑھائی دے ذریعے قدر دین دی آدر جان پی براندی سے میری گل نہیں سمجھ مسلمان کراسے وہ مسلمان ہے جڑا اپنے ایمان تو جان پیاوارنا ہے وطن دا اے, عزت دا اے, مال قربان پاسے اچھا مسلمان بنے کھڑے ہوں چار روپئے دے پچھے ٹکیاں دے پیچھے آنے وہ جی کی کریے دینا ساری دین والے پاس آئیے مولی کتوں کھائیے میں کیا پھر ویلی آ جے تیرا اے ایمان لائے ایمان دینے روزی بند کر دے زمین روزی بند کر دے اصانبی باغ ری چلنا یقین جی آ سمندر مگر ਨੂੰ جانوروں جنگل روزی دن والا ہے جدو بن جا گے جتھے بھی ہو گے مولا کریم وعدہ فرمایا ہے رزق ضرور دیا گا بے وقوفا مسلمان جو ایسا ہے مومن نہ ہے سنو ایمان کو نہیں رب ربتے یقین نہیں رکھ دے بے یقینی دا شکار ہے اگر یقین ہو جی میرے کملی والے دے مولا کریم نے دنیا دو کر ایک گل کرن لگا جب حکم شاہ صاحب نو گل ہے سونا قرآن نے حکم اتاریا انما نجسن فلا يقرب المسجد الحرام پلا یکل مسجد اللہ نے حکم فرمایا مشرق ملیت نے اے اس سال تو بعد میری مسجد حرام دے ہرب نہ اللہ والی مسجد محترم دے کریب نہ اے حکم اتریا مولا علی سرکار نے حکم جا کے آخری حج دے موقع دے پڑیا سورہ توبہ دی آیا تھا ن مولا علی سرکار حضرت عمی... <تصفح> حضرت ابو بکرک حج واسطے جدو گئے نے آخری حج تو پہلے حضور سرکار نے مولا علی نو فرمایا ابو بکر حج گا تو سا میری طرفوں سورہ توبہ دیاں اے آیات سنا مولا علی سرکار گئے تے جا کے مینار میدان چلو کے جدو اے اعلان کیتا رب کہ خبردار ہے اس کو دی نی مسکت دے نڑے کافر نہیں آ سکتے کافر پلیت نے ہوں جڑے سن نہ تکڑے ایمان والے مالا رنگے انہاں تے سنا دلان بغیر تے ہٹو کوئی تیرے میرے رنگے کوئی نئے نئے ہاڑے مسلمان ہوئے سن انہاں سوچیا یار کافر باہر آتے سن ایتھے آن کے کردے سن تجارت اتے سانو ملتا سی رسٹ جی آئے نہ تجارت کا دروازہ ہو ہے بند آئے ادھر پھر رب بول اٹھیا رب فرمایا مسلمان جی تر رکھنے جے بخ رکھ دا اپنے فضل روزی دے گا ایسی روزی دے گا ایمان لڑ دس اللہ جواب دے چڈیا کہ نہیں اج آج ساڈا یہ مکالا ہویا کھڑا ہے ا دین آلے پاسے آئے کافر گا تعلق چھا گے کتوں اللہ ہے دا جے گل رکھ دیا بخ دا رازت میں روزی دیا گا بے نیاز کر دیا گا کافران کی لوڑ ہی نہیں رہے آئے ہوئے میرے نال کھلو میں جو آنا اتے قدم دے،, پیر او دے پھر وساں تیرے تے دے دروازے کھے کھول دینا جی, یاد رکھنا یہ چی والے جڑے جی جی بندے نا جی آدھے کافر جاری توڑی تو کھاوا گے گل سمجھنا میری اسے والے دجال سب تو پہلے من جب جال آنے اس ساکھنا بھی میں خدا آ سوار ہونے آکھنا میں خدا اللہ طاقت دیتی ہوے گی آسمان آکھے گا پانی بند کر دے بند زمین آکھے گا سبزا اگا بند کر دے پہلے سبزا कोई फसल नहीं उगड़ देगा मुसलमान की जरा उन्होंने मनेगा आखेगा बंगले क्या फिर मुझ सा तरक्की आपका तबका जोड़ा आई आखना है बंगला आई गुड गुड गुड बोस किया बोस गुड बोस رہے ہیں تا ہے کھوتے آیا رب تھی کیونکہ دولت ساری دیر مسلمان جو بکھے پا مرد معلوم ہوا جاج فتنا اٹھا کلانا یہ فتنہ تجال بھی لے کے آئے گا جاج ٹکیا پیجیاں کتوں کھا ہوتا کبھی جان ڈیا تیا ویسی آسان ویسی آدی ویسی آمان ویسی آ اٹھیاں نو کما کے کھوان دا حکم اے خود دی کمائی پیا کھاندا اے ہو جا بے غیرت کھٹ ناشتے کھے گا تو ہی خدا اے تے حضور فرماون دے نے جڑے نہیں منن گے جڑے خدا نو اک منن والے ہون گے واہ ڈو لا منن والے ہومن گے انہاں دی او روزی بند کرے گا جدوں روزی بند ہوے گی کملی والے نے فرمایا ہو وہ آخ گے اللہ ہے ہی اللہ دی تسبیح کرن گے رب دا ذکر نہ دو مہینے بخ لگے گی نہ دو مہینے پیاس لگے گی دو دو مہینے کھاون کی مصیبت جان تھے اچھا ایمان نار دجال دے ویلے مومنا دا خدا یہ ہونا کہ بدل جانا آج رو اللہ آخری اچھا تے موڑا سا دے دو مہینے بغیر پی تو رجائی کی رب کھاو پیواو تو بغیر بھی رجا سک رجا سکتا کہ نہیں اگر کی موس و تو ہم تیرے رہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم ہمتے شوق نہ یہ جہاں مزہ نہیں آیا ان بندے بیٹھے چار یہ دسو ایمان تازہ ہوا کہ اگلا نکل گیا گ تازہ نہ ہوے نزدیک وہ پرانا نہیں پونی اندروں ایمان یہ زمیر جگ جی اصل تکریر تو ہوتی وہی ہے نا جان ستا زمین جاگو جلسے کراون کا ہوسد ہوتا بھی میں جیب کرا تے تسا جیب کرو تے جاو. تو گھر میں جا تو تیب ٹھنڈی کرو جو تو گھر میں جاؤ کیونکہ تیب چ نکل جا آ جی جیب آ جان وہ گرم ہو جاندی. جی جی نکل جان وہ ٹھنڈی ہو گئی تو تھی ٹھنڈی کر جیب واپس تقریر بڑا بڑی تقریر کی تکریر یہ نہ میں پتا کو نہیں لگا بس پاس شاہ صاحب میں لوگ گل نہیں بنی گلا ای بن گئی میرے نال خطیب میرے نال محلے خطیب ہو گیا علی پور شاہ ارس دے واپس آئے تو میں پوچھا آپ میں شاہ جی سناؤ تقریر کی شال کوٹ شان سی پر کمال کر چھوڑی میں شاہ جی کو نوا نکان ستا ہے تھاڑا گل تو باقی ٹھیک جی ستے ہو گل نہیں میں تنو جین کا مل دسیا ہے تاج دن دے تن کو رکھیے ارے تن دے رکھیے راج تن من دھن سب راری ارے دھرم کے کاج کتری آدے ہوتے سن مال بال دو جان بچاؤ धन को रखिए मालो जानो बचाओ सब वारीए तन मन धन हर शाय कर दईए धर्म के काज एक मजहब अपना बचा ले हिंदुआ सन मैं नोया सा हिंदुआ ہندو مذہب بچاؤ ہر شہار دس ہندو پیسہ لوگ یاد رکھنا یہ پیسہ تو مڑ بے وفائش جامنا ہی جامنا ہوتا ہے قسم خدا کی نال بد بدبخت بندہ کوئی نہیں جڑا عزت ایمان دو چیزاں عزت تے دین پیسے کے پچھے دانتی بندہ دنیا چی جے لکھ سزا آئی ہوگ آئی لکھ سیکھ آیا ہوگی وہ اپنے یار تو دور ہو گرو نانک کا نام سنے ہندی گل سنا دینا اس لیے لوگ بہن ہوں سن کافر بہن سن مسلمانوں کے نال تو یہاں بھی اقل ہوں کیونکہ اکل والے ببھی یہ اقل آنی کہ نہیں باندر ویکے نی باندر یہ بندے بندہ ہے موڈے سے ڈانگ رکھ کے بجا چار درد آ سگریٹ پیو سگریٹ پی شروع کرانور بندے والے کام کرتا دو سگریٹ پی ہونا کوئی ایک نمبر کا کام دو نمبر بندے وہ جانور اسے بندے والے کام کیا کر بیٹھا ہے بندے دیکھا تو جد بیٹھا نہ ایسے ڈنگر بن گیا ساڈے چوک نکل گئی ہی مارنے آ کیوں جو حقیقت نکل گرو نکلائے آندا جہار آئے سام دیکھا ایک رکھ آگ لگی کھڑی ہے رکھ جان گیا ایک درخت نرختوں آگ لگ لگی کھڑی ہے کرے نو تھلے اگ تو پہ جی اتے خرو رہا ان پرندے گل پیا لگی اس برش کو ارے جلنے لگے اڑتے کیوں نہیں پنچھی جب پر تمہارے پاس برش آدھے ہندی زبان درخت نرخت نگ لگی ہے تے کول پر نے پت چڑدے لے پے تھی اڈتے نہیں پر جاب دے, دے ستا بہت خار بی پا اڑنا ہمارا دھرم نہیں اب جلنا پرندے جواب دین آد گرو نانک یہل کھانے رہے بیٹھے دے پتہ دے کر رہے ہوں جل توان گے مگر مذہب سان اجازت درو نانک جا فرید بابا فرید سرکار بہتا ہوں ہاں بلکہ یہ گرنتھ تو شیر بھی لکھے ہیں یہ گرنتھ کا ایک شیر ایک پہلا نام اللہ نام رسول تیج کلم پڑھنا کا درگاہ پڑے قبول گرنتھ کا شیر ایک نام خدا دجا نام رسول اللہ دا کا سب کے تیجا کلما پڑھنا کا درگاہ پوے قبول وہ خدا دے بندے سڑے تو ہندو بھی असल नफ्स प्रस्त नहीं सन हिंदू जन ना नफ्स जोगी होंगे चिले करते कर नफ्स मारना भुखे रहना है जी जनाब जंगलां मेहनत करनी ताकि नफ्स मरे साडा खैत याद रखना भावे बुद्ध मत हो भावे हिंदू मत हो भावे जिन्हें मजहब गुजरे ने शाह हर मजहब अंदर पाया نفس نو مارنے دا حکم ہوں سی اور او نفس نو مارنے نو پسند کر دے سن خیشات دی پیروی نو اپنے سنوی نا تباہی دے سن سمجھتے سنات بکرا مکان نہیں پائے ہوئے تو بغیر چھپرا ہیٹ لے کے ہوں سن سکرات بکرات ہو جیسے سندرت جی اے یہ اسے توجہ رکھ گیا اج کیونکہ آ گیا سیاسی دور نفس شیطانی دا ہر بندہ روح تو خالی ماندی دنیا تو غافل نفس کا مار, مار پو مار تسا ویڈے ہوو گے ایمان نار دس جدو الیکشن آتے ہیں رشتہ دار رشتے داروں لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے ایمان دسو اخبار ہوتا کہ نہیں اخبار چ روزانہ آتا دھی ماں ماری کھڑی ماں ماری کھڑی پیو نیتر گلا گی پیسے نفس دے پیچھے چل گئے روحانیت دشمن بن گئے دجا نام رسول تیجا کلو پڑھنا ڈرگا پوے قبول Oh, خدا دے ہندو بھی اصل وہ سن نفس پرست نہیں سن وہ ہندو جڑے سن نفس جوگی ہوں سن انہوں چلے کرتے ہوں سن جوگی انہوں نے ہے جی چیلے کر کے نفس مارنا پکے رہنا ہے جی جناب جنگل چہنا محنت کرنی تاکہ نفس مرے سا خات یاد رکھنا باوے بدھ مت ہوا ہندو مت ہوا جن مذہب گزرے نے شاہ شاہ دے اندر پایا نفس نو مارنے دا حکم ہوتا او نو نو دی پیروی واسطے زبردست تباہی سمجھتے سن سکرات بکرات اور رہا مکان نہیں سائے ہوئے مکانوں تو بغیر چھپرا ہیٹ لے کے سن سکرات بکرا اور جڑے سن ادرت جی یہ اس توجہ رکھ اج کیونکہ آ گیا سیاسی دور نفس شیطانی دا ہر بندہ روح تو خالی دی دنیا تو غافل، نفس دا بندہ جانور مار, مار تسا وے ایمان دس جب الیکشن ہوتے ہیں رشتہ دار رشتے داروں لڑتے ہیں کہ لڑتے ایمان دسو اخبار ہوتا کہ نہیں اخبار چ روزانہ آدھا دھی ماں ماری کھڑی ماں دھی ماری کھڑی پیو نیو پتر کا پتر جناب پیو جا پلا گڑا پیسے کی خاطر شاید کی خاطر فلاں کی خاطر یہ پیچھے چل گئے روحانیت دشمن بن گئے دین کا کوئی پتا قدر نہ رہا مہنگا دال شریف کی اس ویلے کا جوگی کال بابے فریق آپ نے فرمایا کی کردہ رہا ہے آدھا چلے کیتے نے فرمایا کتنے پہنچیا جی میں مخالفت فرمایا جو تیرا نفس آکھے کرفس آخے گاٹ کرے گا کہ ہاں جی میں چلے کر کے اس منزل تک پہنچ گیا نفس دے خلاف چلنا ہندو پی بابا فرید فرما دا اچھا اچھا اے داش تیرا نفس کی ہے نبی پاک یا نہ من آن جی نفس تے میرا خدا ہے نبی نو نا مان اپنے پاسے پکا رہو فرمایا تو تے آلے تے منزل تے مین منزل مل گئی ہے بھی نفس کے الٹ چلنا نفس تیرا آسلام نہ مان جو نہیں من پھر نفس کے پیچھے نے چلے تھے لگا بابا جی گل سمجھ آ گئی اللہ اللہ لاس ہو پھر اچھا گلت آسم سمجھا جا. قسم خدا اس ویل لوگ آتے جی اسلام بڑی تیزی سے یورپ میں فیل رہا ہے میں آخیا نہ مراد ہوا اتوں تیزی نکلتا پیا ادھر فیلتا پیا کو سمجھ نہیں لگتی جیتے ہے سی اتوں نکلیں گے جی نہیں اتے وڑتا پیا یہ پی. پتہ نہیں اسلام گر سکھایا کہ نکلا جا ادھر وڑتا جا <laughs> میں <مائی laughs> آخیا <مائی laughs> <مائی laughs> جی میں تیربانی الام نو کرنے آ ساڈے کول ادھر نہ جا یہ فرمائش آئی پہ سلطان صاحب د شر دیا بھی اگر امام مسجد گھر میں ٹی وی رکھتا ہے تو اس کی وضاحت کریں ان چک کے مسیح کو باہر سو آپ اگے کھڑو امام امام چکے نا مسیح باہر رکھو مسیح چکے اپنے گھر لا دا کیونکہ سانو امام تو گسا تو ٹی وی کوئی ٹی وی دکھائے پیمام رکھے नवी मुड़ शरा आई फरी है जिस शरा बिहाम है मुखतिया इमाम गू ना खावे गू खावे ते इमाम तो रहे चागना। ते भार -भार तफले खा इमाम नसीहत नहीं रह सकता तो मुखदगी हर बार तकले खी मैं एक अंत मसला दसा ज मैं तुकी आखिर इमाम झूठा हो नमाज हो जाती جی پچھو ساٹھی جھوٹ کی کلوتی پچھوتے جنگوں سچا چاہیے ساری دہری ٹھگ بار امام دے بارے مسئلے پوچھو یہ دس دا امت امام ہے یا سارے آئے بولو تو بولو یہ مرکی گل ہے بھی مولی جڑا کچھ حرام ہے ہزور کا امت ہے جڑا حضور دی تابے داری جی مولوی فرض سمجھتا اپنے فرض سمجھا جاتا نبی پاک دی فرما برداری فرض گناہوں گنا بچنا فرض سمجھا آپ فرض نہیں سمجھتا وہ مسلمان نہیں ہزور کا امت نہیں کملی والے کا امتی ہوئی ہے مولوی واسطے حاجی واسطے ہافل جی ہاں واسطے نمازی واسطے جنہیں دین سمجھتا ہے اپنے واسطے بھی ہزور دن نرض عجیب گل اصل تو نوز بلا من سالک ہزور امت تو باہر پہ کردے دیں کئی سد ہو جانے سر یہ مطلب ہاتھ جائے سید صاحب نات شریف پڑھ رہا داڑی بھی سلوار گوڈیا گیٹیا تو تھلے سمجھ آئی کہ نہیں کٹا اگریزاں آ گئی نہی کام کیون چنگا شاہ صاحب لیکن میں خود اپنے نا ہاں سید جو بھولیا راہ مسلم روپے کی ہے, تے او پی وے روپے کی دی بجائے فلنگی والے پاس ہاتھ پاڑ کے آکھے سید صاحب نہیں جا مڑ سید ناراض تو نہیں ہونا چاہی کہ ہو جائے ناراض وہ تو آخری شکریہ کی خیال ہے راہ پہ بھول بندہ آئی راہ جانا شکریہ کرنا کہمج نہیں لگتی جہ شکریہ ادا کرنا جہا مستفا راہ دسے جنگت والا جڑا رب دی تو بچا کے رب کی جنت میری دی دسے ہو گئی ماحول بھی بڑا ہوا کے ہاتھ کھڑا ہی آؤں میں گل دسدا ہاتھ پہ آؤں گی مجھے کسم وا دو لا شریف گل اتے آ جانے کون ساڈے قدر دین دی میرے قدر دین کی میرے کو قدر پوچھ میں نے کسم اس وہد لاس شریف دی جس کے قبضہ قدرت فکیر جان ہے مینو سات کھلے مار لو نبی پاک نے دین کا ایک مسلا دس دے میں شکریہ ادا کروں بے قدری قوم کے پیچھے پاگل ہوی قوم ویخ دے کھلے بندے کا ٹور کے قبر جانا چکی پی پی کماتی چھٹی آ اس دانے مگر پھر بعد نہیں کیا نبی پاک سن کے پی جانے بولی کرتا جی دراصل قدر, قدر جنوب قدر خدا دی قسم کر کے نہ وہ آر ہر شا لٹی جائے میں نبی پاک دا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہاں جدو ابراہیم خلیل اللہ بکریاں دے نے ہر بکری دے دل و سونے دہر سی بڑا مال مولا نے ہویا دیا اللہ سونے نے آزمائش لینا فرشتے آخر جا کے پہاڑ کے نال کھلو کے میرا ذکر کرو فرشتے نے ذکر فرمایا اللہ سونے کی تسبیح کی رب کا ذکر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرما نے یار میرے سونے رب کا نام ایک باری فی آ فرشتا امتحان لین آیا آدھا براہیم پہلے لیا ہوں ادا مال لگے گا بسم اللہ ادا مال دے وارا یار دا ذکر سنا دےشتے نے پھر ذکر سنایا آپ نے ادا مال دے دیتا لگے دل نہیں ایک وارا پھر ذکر سنا دے کہ لگا ہوں پھر ادا مال لگے گا فرمایا ان سارا لے لوی ایک بار سنا جدو سارا مال سپرد کر دیکھ لگے میرے کل پھر یار دا نام لان بندے دی شکل چاہ ترے کو سارا مال دے میرے سپرد کر د فرما دے نے پہ لیا جڑا مال لیا انہی واسطے چروایا بھی تو چاہیے ہوں زندگی تیرا چروایا بن کے رواں میرے یہ کا ذکر سنا دے مایا وہ کسی انتظام لین آپ فرشتہ کہنے لگے ابراہیم میں فرشتہ وا رب دمتحان کامیاب ہو گیا تین پیار ہے رب نالی قرآن سننا جائے تو پتا نہیں کہ رکھی بیٹھو قرآن بھرنا بھی حرام قرآن سننا بھی حرام انہی لوگوں کو ہوگا جو خدا کی مخلوق جیسے مخلوق کتنے رہے خدا. باقی اگے سلطان بہو رام پلالے شیران کی میرے آقا میرے مولا جی دہڑی پاک کی تھوڑی سی وضاحت کریں کر دیتی ہے دہڑی شریف کی وضاحت شرم و حال واسطے نہیں بہر آیا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بارہ امام اور چودہ معصوم چودہ معصوم شیا داخلا ساڈا نہیں ساڈے نزدیک امبیا معصوم موجرا حضرت علی یا فاطمت الزہرا پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا کیسا ہے حرام ہے یہ جھوٹ ہے نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے آدمی درمیان کے احتیاط میں شامل ہوتا ہے امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ آدمی تو پڑھے گا یا نہیں جی ان پتہ ہے میں پڑھ لوگا تو امام نہ رڑ جاؤں گا اٹھ کے خلوتے آپ پڑ لو نہیں تو اپنی پڑے نال اٹھ کے رل جاوے جی رل جاوے تو بھی ٹھیک ہے جی پڑ لو نا لیکن وہ شرط ہے کہ امام رکو والے پاس ہل نہ آئے جی آ گیا پھر یہ دن باپ گئی مقتدی نیت کرتا پیچھے امام صاحب کے امام صاحب کیا نیت کرے امام صاحب دی کوئی نیت ہوں ضروری نہیں صرف مختلف مسلم نے ایک بندہ نماز پڑھتا پیا اپنی زور بے. تسان پیچھوں رل کے تو مقتدی بن گیا جی تس امام دے تو آنی نماز جماعت ہو گئی گل سمجھ آئی کہ نہیں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 دعا کرو اللہ واد شریف ولی اللہ کی شان بیان کریں اچھا ہالے تھوڑی بیان ہوئی ساری ولیاں شان بیان ہوئی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں غیر اللہ لوگوں کو پتا ہی کون اللہ کی ولی آل اللہ کی دا دا ولی اللہ دے بندے ہو غیر اللہ ہو رہے ولی اللہ ہو اللہ ولی ہے نئی اللہ آخو گے وہ اللہ کے اللہ دے میرے دوست نے تو گیر آخر مسئلہ مسلا انہوں مدد منگنے کا ایک روایت پھر آخر بیان کر دا کتاب دا حوالہ ہے ہیاتو صحابا ہے کتاب دے جلد نمبر چوتھی اربی لکھیے اربی اس کتاب دا لکھن والا شاہ صاحب ری ونڈ والے بسترے وڈا اندر محمد یوسف کاندل اسے کتاب لکھیے چون میں چوتھی لے آئی ربو میرے خیال دے ایتھے سوال ہونا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب نو میرے نال چھ حوالے کتاب دے لیکن اس کتاب کا مزہ ہے نا مذہب ہونا سابت میری گل نہیں سمجھ اس کتاب دے صفحہ نمبر پانچ سو بیتالی سفا کتنا لوایت سن لو تو میری تقریر مک جائے گی پانچ سو آه. آه. غیر اللہ تو مدد آگنی چاہیے پروبان عبارت پڑھن لگا عربی کی دی پڑھتے ہیں ماتا کو جھوٹ مار کے تر گیا سی. کیونکہ انگریز گل پاٹوانگریز تو, تو ایمان ہے نا لا لاؤ میاں شیر ربا نہیں دے ہوں سن میاں شیر محمد ایک قائل شریف دے بیلی بیٹھے نے میاں شیر محمد سرگ پوری فرما دے ہوتے سن لائے لائے, لائے, لائے, لائے اللہ انگریز رسول پڑیا کرو بے لی انگریز آخر میں چند سے گیا دلیل منگی جی پینٹ شرٹ پائی جی اگریز کو جہاں لواون انگریز کو دلیل نہیں منگن گے کیونکہ وہ نبی مقام دیتی کھڑے میں مولوی کون واخرا جلوا دلا کالا شا بننا شا تو مفی زمانے فاج رجل الى قبر النبي صلى الله وسلم فقال يا رسول الله استغفر الله تعالى لامته کا فقام قال له فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال اته عمر فا قال السلام واخبروا انه يسقال لكله عليك الكوساء الكوساء فدار الرجل فاخبره فبكى ثم قال يا رب لا اله الا ما اجدتهن قال في دے حضرت عمر بن خطاب دے صحابی دادا خلاف حضرت ایک شخص آیا قبر مبارک دے کلو گے یار سولہ سویا پہ گیا ہے پانی خوش ہو گیا اللہ رب کل پانی گلو حضرت عمر دا دور خلافت گل سمجھا جی اس ویل صاحبی ہے سر حضور سرکار بھی قبر مبارک دے آ گئے یا رسول اللہ اپنی امت واسطے رب تو پانی منگو فی نم کد برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے نمتی یا رسول اللہ فاتو رسول اللہ فلم صلاح وسلم سرکار رات کھا جائے فرمایا جا عمر بن خطاب نو سلام میرے کہے گئے کو بارش مل جاوے, جاوے گی پانی آ جاوے گا ہوں گل سمجھنا نو سونے کے دربار قبر شریف دیکھو گے حضور نو آخ مدد منگنی یا رسول اللہ رب تو پانی منگ جی ہوں نا شرک تو رسول چلو اس بندے دی گلتی پہلی گل تو ہابا فی مشرقا ادھر چیڑی نہیں فرکن دے سمجھ اتو گلے باندھ تو فل گیا مشرقہ روڑ دنگن دیا کرب نک یا اللہ بارش نا منگیا سرکار چلو کسی نہ پڑیا یار کسی نے نہ چلو ہو سکتا بول گیا کوئی ہو لیکن رات ہزور جی آن دشرکا شرک کی شرم کر جا مسیتے رب نو آخن ڈیا رب کو مانگا میں امتی شرک کرے ہزور خا کر تے فرما سنی گئی او. تے نبی ہو سکتا می شرک کرے نبی یہی نا معلوم ہویا؟ اے یہ ایمان سی ان دا تے خود کملی والے کاگیا جیرے اٹھاج عمر بن خطاب کے کول آیا لگا تنوں سونا بابو سلام دے رہے امر بن خرتاب دھرو نکل آئے آسو کیوں نہ نکلنے جدو آمنا دلال ساجدار اربو اج امرشا والی دے سلام عمر, عمر بن خرتاب دترو نکل آئے ہلور نے پیغام دقل کرنی اکل اکل قابو رکھیں دنائی نہیں چڈنی امر یہ جا یہ جائے امت خیر بارش بھی مت دے نال غریب امت دی پارت بھی پی ڈینڈے آخ عمر بادشاہ آخی میری امر دنا بن کے رہی میری امت نج ہونے نہ अलेकल कैसल कैसा दनाई काबू रखी बंदा आया खबर दिखी हजरत रोए फरमाया जिथ आजा वा कुा कम उम्र को सकता है तेरी हजूर की उम्मत दे बारे कभी कुताई अच्छा हम इतने नुक्ते गल दसना क्योंकि गल रिड़की है ना गलरी मखण चु निकलना मैं तेरा गल ہوں حضرت گل سمجھلا حضور سرکار جدو فرما دتا, بارش مل جی حضور سرکار نو جا کے عمر نش نو دے بارش دن لینی تھی بس مل گئی سی ادب سی، اخلاق سن مہمان نوازیا سن گر سی ہیا سبھی پاک سرکار دے دے دین دے باغ دے اندر ساریا دولت سان ملتی سن ساریا خوشبو سان ملتی سن محمد مستفا کے باغ کے سب پھول ایسے محمد مصطف کے